ارشاد امیر المومنین علیہ السلام ہے مستحبات سے قرب الہی نہیں حاصل ہو سکتا جبکہ وہ واجبات میں صد دے رہا ہوں